الحمد للہ عدمین و صلاحت وسلام عیدم بعد اماں بالله من شعیط الدین بسم الرحمن والسلام وسلام يا رسول واصحابك يا حبیب الله یا نور اللہ سن اللہ اللہ اللہ سنت ارتقاف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے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 ہم حاضر ہیں اور مدنی چینل کا سلسلہ ایمان کی شاخیں اس میں بیان کا سلسلہ ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی متبوا اون الحکایات حصہ دفحا دو سو چورانوے پر نقل ہے حضرت جعفر بن ابو مغیرہ کا بیان ہے کوفہ میں حت نامی عابد رہا کرتا تھا اس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ دو قرآن پاک ختم کیا کرتا ہر سال کوفہ سے برہنا یعنی ننگے پاؤں ننگے سر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعدیمن جاتا ظالم حاکم حجاج کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے سپاہیوں کو اس کی تلاش میں بھیجا جب اس نوجوان کو لایا گیا تو اس نے حجاج سے کہا کہ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے حجاج نے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں سچ سچ بتانا کہا میں نے اللہ ز سے عہد کیا ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی بات پوچھی جائے گی میں سچ سچ جواب دوں گا مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا تو صبر کروں گا معاف کر دیا گیا تو حمد و شکر بجا لاؤں گا حجاج نے کہا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو کہا اے حجاج تو اللہ اللہجل کا دشمن ہے تجھے تو قتل کر دینا چاہیے حجاج نے پوچھا اچھا خلیفہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہا تو اس کے شر کے انگاروں میں سے ایک انگارا ہے وہ تیری نسبت زیادہ مجرم و قابل سزا ہے یہ سن کر حجاج غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا اور چلا کر بولا اسے پکڑو اور طرح طرح کی دردناک سزاؤں کا مزہ چکھاؤ خوش آمدی سپاہیوں نے فوراً اس دلیر مبلک کو پکڑ کر اذیت ناک سزائیں دینا شروع کر دی مگر اس صبر و رضا کے پیکر نے بالکل چیخ و پکار نہ کی جب حجاج کو خبر دی گئی تو اس نے کہا کچھ بانس چیر کر اس کے برہنہ جسم پر سختی سے باندھ دو پھر نمک و سرکہ چھڑک کر بانسوں کی تیز دھاروں سے اس کی کھال لوچ ڈالو حکم ملتے ہی جلاد نے اس ولیے کامل کے جسم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے جب سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تو زخموں پر نمک اور سرکہ ڈالا گیا لیکن اس کوہے استقامت کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہ آیا حجاج کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا اسے بازار لے جا کر چوراہے پر اس کا سر قلم کر دو اس حق گو مبلک کو بازار لایا گیا راوی کا بیان ہے میں اس وقت وہاں موجود تھا جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی پانی پیتے ہی اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی انتقال کے وقت اس عابد و زاہد نوجوان کی عمر اٹھارہ برس تھی میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایمان والوں کی کیا شان ہوتی ہے اور در حقیقت جو مسلمان ہیں اس کی متا کل یعنی قیمتی ترین شے یہ اس کا ایمان ہے اسی ایمان کامل کی بدولت اسے نسبت اسلام نصیب ہوئی رب کائنات اجز وجل کی رضا و خشنودی اور ابدی سرمدی نعمتوں کا استحقاق عطا ہوا یہی حسن اعتقاد یہی ایمان کامل اس کے حصول جنت اور براۃتے دوزک کا سبب ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب تحریر فرمائی اس میں آپ سے سوال کیا گیا ایمان کیا ہے آئیے اس کا جواب سنتے ہیں امیر علیہ سنت اس کا جواب نقل فرماتے ہیں کہ ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں ایمان کا دوسرا لغوی بھی مانا امن دینا کیونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائنی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں اور اصطلاح شرح میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کریں جو ضروریات دین سے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے حضور علی صلاحت السلام کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے اور جو اس کا مقرر یعنی اقرار کرنے والا ہو اسے مسلمان جانیں گے جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ عز و, جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کا انکار یا تقزیب یعنی جھٹلانا یا توہین نہ پائی جائے تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان کو حاصل کرنے والوں کو جہاں دیگر فرمودات عطا فرمائے وہیں یہ بھی ارشاد ہوا چنانچہ سورت النساء آیت نمبر 136 میں ارشاد ہوا یا منو الذین مینو بلاہ باللہ رسولی ترجمہ کنزول ایمان اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر علما نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد ایمان والا رہنا از حد ضروری ہے اور اس سلسلے میں ایمان کی حفاظت کی فکر و کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کی انفرادی ذمہ داری ہے اب ذرا غور و فکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا جانور نہیں بنایا انسان بنایا پھر مسلمان کیا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم یہ ہمارے ہاتھوں میں دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر اس بات کی ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں کہ مرتے دم تک مسلمان رہیں گے جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں اسی طرح متعدد مسلمانوں کا معاذ اللہ ایمان سے منحرف ہو جانا بھی ثابت ہے چنانچہ جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا چنانچہ سورت البقرہ آیت نمبر دو سو سترہ میں فرمانے باری تعلی ہے ترجمہ کنزل ایمان اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا اور آخرت میں اور, اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں پر کئی ایسی مثالیں ایسی زمانہ معاشرے میں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے دنیاوی تعلقات قائم کرنے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن کون سا ایمان موتبر ہے اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں زبانی ایمان قبول کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس علیمۃ صدور کی نظر تو دلوں پر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کا کیا کہتا ہے سرکار علیہ السلاۃ وسلام کا اس حوالے سے ارشاد بھی ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے کیونکہ منافقین بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے لیکن ان کا دل ان کے اپنے ہی قول کی تصدیق نہیں کرتا تھا اس بنا پر اللہ تعالی نے انہیں جھوٹا قرار دیا چنانچہ سورت المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا پردہ چاک فرمایا اور ارشاد فرمایا ترجمہ کنزوری مان جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں یہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور ایک اور مقام پر انہی منافقین کے متعلق کے ساتھ فرمایا یقول افواہ کلو بے ترجمہ کنزل ایمان اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ جو زبان سے جو بات کی تصدیق کر رہے ہیں ان کے دل کی کیفیت کیا ہے وہ منافقین کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ہم بھی پکے مومن ہیں اور ان کی اس منافقت کو جگہ ب جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا صورت سورت کے کی آئت نمبر آٹھ میں ارشاد ہوا و يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخری وما هُم بِمُؤْمِنِينَ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پچھلے دین پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے تو ان آیات سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پتا چلا کہ ایمان کا تعلق یہ دل سے ہے فقط اقرار بل لسان یعنی زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان نہیں اور جو دل کا جو معاملہ ہے اس کی جو کیفیت ہے یہ بھی بڑی نازک ہے کہ دل کو قلب کہتے ہیں قلب کہتے ہیں اور اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ جب دیکھو یہ منقلب ہوتا ہے یعنی بار بار یہ بدلتا رہتا ہے ہم غور کریں بدلتا ہے کہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کی بیانات سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ بیان سنا دعا میں شرکت ہوئی اب دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی زین بن گیا کہ اب میں نماز سزا نہیں کروں گا اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب میں شراب نہیں پیوں گا اب میں بدنگائی نہیں کروں گا اب اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق میں گزاروں گا ایسی کیفیت کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور دل پر ایسا خوف خدا سے کپ کب کپی تاری ہوتی ہے کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی گناہوں پر ایسی ضد چڑھ جاتی ہے کہ علامان والا حفیظ حضرت سعید حزیفہ رضی اللہ تعالی عن اسباب نفاق کے علم کے ماہر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ دل پر کبھی تو ایسی گھڑی آتی ہے کہ وہ ایمان سے بھر جاتا ہے حتیٰ کہ اس میں سوئی کی نوک جتنی بھی نفاق کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کبھی اس پر ایسی گھڑی وارد ہوتی ہے کہ وہ منافقت سے پر ہو جاتا ہے اور اس میں سوئی کی نوک جتنی جگہ بھی ایمان کے لیے باقی نہیں رہتی تو دل کی اس کیفیت سے بھی دو چار ہم رتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ غور کریں کہ اس قدر دل کی کیفیت ہونے پر ایمان کی سلامتی یہ کس قدر آزمائش والی بات ہے اور بالخصوص اس پرفتن دور میں سر ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں صحیح مسلم شریف کی عدی سے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے ان فطروں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریخ راتوں کے حصوں کی طرح ہوں گے ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا ہے hey, غلام آپ کے جتنے کرو دور ان سے فتنے ہے غلام آپ کا جتنے کرو دور ان سے فتنے بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دل پر قابو نہیں رہتا یہ کبھی تولا ہے تو کبھی ماشا ابھی جذبات کچھ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہوتے ہیں کاش ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت ملتی کاش آفیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر سبقت حاصل ہوتی جی ہاں ہمارے اسلاب بزرگان دین رحمہ اللہ المبین اس ایمان کی سلامتی کی بہت ہی زیادہ فکر کیا کرتے تھے چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشاد نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہے اگر ایمان پر موت میرے اپنے کمرے خاص کے دروازے پر مل رہی ہو اور شہادت عمارت کے صدر دروازے یعنی مین انٹرینس پر منتظر ہو تو شہادت اگرچہ اعلی درجے کی سعادت ہے مگر نئے کمرے کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا کیا معلوم عمارت کے صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل بدل جائے اور میں ایمان پر ملنے والی موت کے شرف سے ہی محروم ہو جاؤں کس قدر ان کی فکر ہوتی تھی تو اب ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان کی جائے قرار یہ دل ہے اور ایمان کامل کیسے ہوگا محدثین فکہ نے لکھا ہے تصدیق بالجنان یعنی دل کی تصدیق باللسان یعنی زبان سے اقرار اور عمل بالارکان یعنی امال تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے یعنی دل سے تصدیق بھی کرنی ہے زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور جو کچھ ہمیں ارشادات ملے ان پر عمل بھی کرنا ہے تو ہم یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ مومن بننے کے لیے فقط علم رکھنا یا جاننا کافی نہیں بلکہ ماننا ضروری ہے اور جو خوش نصیب دل سے تصدیق کرے گا زبان سے اقرار کرے گا نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے چنانچہ سورت القاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے سبحان اللہ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مختصر سی زندگی ہے مختصر سی زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق اگر یہ گزر جائے کتنی کامیابی ہے اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ کا نیک بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو ایسا بندہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے اور اگر وہ نافرمان فرمان ہے نا فرمان ہے تو پھر علماء فرماتے وہ جانور سے بدتر ہے تو ہم اس معاملے میں فکر بڑھائیں کہ نہ جانے میرا خاتمہ کیسا ہوگا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 اور حالت کفر پر رخصت ہوئے باس کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے لیکن مومن بن کر مریں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا اور پھر بھی نہیں معلوم کہ انجام کیسا ہوگا ذرا غور کریں تصور کریں کہ موت کا عالم ہے نزا کا عالم ہے روح کو جسم سے جدا کیا جا رہا ہے جان نکلی جا رہی ہے اور ایسے موقع پر بدبخت شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا حتہ کے ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا یہود و نسارہ کو درست ثابت کرنے کی مضموم صحیح کرے گا یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ رحمان اجزا اجل کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب اور کامران ہوگا اسی کا ایمان سلامت رہے گا میرے آکا اعلی حضرت امام اہل سنت مجد دین و ملت پروانۂ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتوا رضویہ جلد نو سفحت عراسی پر فرماتے ہیں امام ابن الحاج مکی قدیث مدخل میں فرماتے ہیں دم اے نذا دو شیتان آدمی کے دونوں پہلوں پر آ کر بیٹھتے ہیں ایک اس کے باپ کی شکل بن کر دوسرا ماں کی ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہے دوسرا کہتا ہے وہ شخص نسرانی بن کر دنیا سے گیا تو بھی نسرانی ہو جا کے نصارہ وہاں بڑے آرام سے ہیں تو واقعی معاملہ بڑا نازک ہے بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جی ہاں یہ وہی معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں غور و فکر کر کے صاحب کے تڑپ جایا کرتے تھے اولیاء کرام بے چین ہو جایا کرتے تھے ایک خائب بزرگ حضرت سینا فضیل بن ایاد رحمت اللہ تعالی لے کے فرمان کا خلاصہ ہے مجھے بڑے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناچیوں کا مشاہدہ کرے گا مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو پیدا ہی جو نہیں ہوا مجھے اس پہ لشک آتا ہے اور امیر المومنین فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا کہ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جلا ہوا ہوتا کاش کہ میں اس دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا آہ آئی با کا خوف جاتا ہے آہ بے با کا خوف جاتا ہے کاش میری مال ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین قابل رشک کون ہے قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر مومن ہے جی ہاں دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے پارہ چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ارشاد ہوتا ہے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 تو یہی دھوکے کے مال ہیں میرا نازک بدن جہنم سے اے مولا میرا نازک بدن جہنم سے بہرے بوسو رضا بچا یا رب کر جے رسول جنت میں کر جے رسول جنت میں اپنے انکار کو ہٹایا رب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایمان کی سلامتی کی فکر کیجیے ایسی صحبتوں ایسی بیٹھکوں سے بچیے جس سے ایمان برباد ہونے کا ڈر ہو آج ترقی ترقی یافتہ دور ہے انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں دو دو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو چینلس آپ کے ایک ہاتھ میں ہیں جو آتا ہے سن لیتے ہیں جو ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں جو آتا ہے بول لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے یاد رکھیے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائیمی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ و و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موتی یعنی فرما بردار ہے یا نہیں کیونکہ رب تعلیٰ فرماتا ہے کنواد کہ اور سچوں کے ساتھ رہو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنی صحبتوں اپنی گیدرنگس پر غور کر لیں اپنے چینلز پر غور کر لیں کس کس کا چینل سن رہے ہیں کس کس کو دیکھ رہے ہیں کس کس کو سن رہے ہیں کس کس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ علم کتنا ہے یہ ہم اپنے بارے میں تو زیادہ جانتے ہیں کتنا علم ہے ہمارا اور ہم بیٹے ہیں کہ دینی معاملات پہ جو چاہے مرضی بولتے ہیں یہ درست نہیں ہے کہ اس چیز کی فکر یہ بزرگان دین کو بہت ہوا کرتی تھی ایک شخص سب سے الگ تھلگ رہتا تھا حضرت سیدنا ابو عنہ نے اس کے پاس تشریف لا کر جب سے دریافت کیا کہ سب سے الگ تھلک کیوں رہتے ہو اس نے کہا میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو اللہ کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مفرت ہو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں موت قریب سے قریب آتی جا رہی ہے زندگی کی سانس یہ گزرتی جا رہی ہے ہر دن موت کی طرف گویا ہمارا ایک قدم ہے اور ہم ایسے ہیں کہ بالکل بے فکر ہیں ہاں جیب میں روپے ہوتے ہیں اگر جیب میں پیسہ ہے چند سو روپے ہیں تو بڑی آسانی سے بس میں سفر ہو رہا ہے کچھ زیادہ رقم ہو تو کہ ایسا دھڑکا رہتا ہے کہ کہیں چھن نہ جائے بہت حفاظت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں ہلکا پھلکا موبائل ہے بالکل عام نارمل طریقے سے رکھا ہے اگر مہنگا موبائل ہے تو بہت حفاظت سے رکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ چھین نہ جائے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا تصور تو کیجئے کہ ہم کو ایمان مل گیا اب ہم بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان کو حفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں ایک طرف نفس امارہ ایمان پر جھپٹ رہا ہے دوسری طرف شیطان پینترے بدل بدل کر وار کر رہا ہے اور تیسری طرف بد مذہب ایمان پر کمند ڈالنے میں مصروف ہے چوتھی طرف سے دنیا کی بے جا محبت ایمان کے در پہ ہے یعنی یوں سمجھیے کوئی ہاتھ مڑ رہا ہے کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے کوئی مکے رسید کر رہا ہے کوئی لاتے اچھال رہا ہے ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہم سے ایمان چھین لے اور آ اس حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت لے کر قبر میں کیسے داخل ہوں گے اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جس کی فکر کرتے ہوئے اولیاء اکرام کرتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دفعہ سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا آپ رحمت اللہ تعالی ساری رات روتے رہے میں نے دریافت کیا آپ رحمت اللہ تعالی کیا گناہوں کے سبب رو رہے ہیں سفیان سوری رحمت اللہ تعالی نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ خدا کی قسم گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے مسلمان پڑھوں بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جسے بربادی ایمان کا خوف نہ ہوگا جس کی ایمان کی سلامتی کی سوچ نہ بنے گی وہ غور کر لے کہ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبت المدینہ کی متبوعہ پانچ سو اکسٹھ صفحات پر مشتمل کتاب ملفظات اعلی حضرت کے صفحہ چار سو پچانوے پر سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی لے کا ارشاد ہے علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے زندگی اور موت کی ہے یا, یا الہی الہی الہی کشم کشم کشم کش زندگی, زندگی اور, اور, موت اور موت کی کی یا الہی کشمکش جا چلے تیری بے مجبور تو اچھی صحبتیں واقعی کامیاب ہو گئیں اور زبان کی عدم حفاظت کا دور دورہ ہو گیا اکثریت کی یہ حالت ہے کہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں جو چاہتا ہے کر جاتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا نازک بدن نہ نا گرمی برداشت کر سکتا ہے نہ سردی اگر معذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو یہ ادام نار کیسے برداشت ہو سکے گا کہ جہنم کی ہولنا کیا کس قدر زیادہ ہے حضرت سیدنا حشام بن حسان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا بازد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے میں نے پوچھا اے بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا تو اس نے جواب دیا جب فلا شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر ایک ساتھ جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بوڑھے ہو گئے نعوذ باللہ الرحیم من العذاب العلیم ہم اللہجل جو کہ بڑا مہربان ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں دردناک عذاب سے گر تو Allah, Allah. کرم کرتی میرا ہوں گا یار کرم کرے ذریعہ ندی میں روگا فرماتے ہیں کہ جمعہ میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے تو جو مومن ہے وہ خدا سے ڈرے اللہ تبار کو تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے وہ خاف کن مؤمنین اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ یہ وہ مدنی ماحول ہے جو ایمان کی سلامتی کی فکر دیتا ہے اور یہ, یہ ذہن بھی ہو یہ ذہن بھی بننا چاہیے کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے امیر علیہ سنت نے اسی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ایک شخص کا معمول لکھا کہ ایمان کی حفاظت کی دعا کے لیے وہ دربار اعلی حضرت نے اس نے حاضری دی یعنی کیسی ان کی سوچ ہوتی تھی آج ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں طلب کیا ہے مال مل جائے مال مل جائے میری پریشانیاں دور ہو جائے میری مشکلات آسان ہو جائے بیماریاں دور ہو جائیں اور پرانے دور میں لوگ سفر کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اجتماع میں شرکت کرتے سوچ کیا ہوتی ایمان کی سلامتی مل جائے چنانچہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ملاقات بھی فرماتے تھے تو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک روز بعد فراغ نماز عشاء لوگ دست بوسی کر رہے تھے اس مجمع میں ایک صاحب نے حضور اعلی حضرت کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر حس کی حضور میں ضلع ہوشنگ آباد کا رہنے والا ہوں مجھے حضور کی جبل پور تشریف آوری کی ٹرین میں خبر ملی لہذا ڈاک سے صرف دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں اور خدا بند کریم ازل ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر خیر فرمائے سبحان اللہ تو سرکار اعلی حضرت نے دعا دی اور پھر وظیفہ ارشاد فرمائے اور ایک وظیفہ بھی سن لیجئے تین بار صبح و تین بار شام اس دعا کا ورد کریں اوا ہما انا نا بکا من ان مشریقہ بکا شعی ان نا و نست کا لما لالم ہُو تو یہ وظائف الحمد للہ لے علیہ سنت نے اپنے مریدین طالبین کے لیے بھی تحریر فرمائے شجرہ تاریہ میں یہ وظائف موجود ہیں اب آپ کہیں گے ہمیں یاد نہیں ہے تو حقیقت ہے کہ بہت کچھ یاد نہیں ہے نماز بھی یاد نہیں ہے کلمے بھی نہیں آتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں قافلوں میں سفر کیجیے قافلہ کورس کر لیجیے تربیتی کورس کر لیجیے یہ وظائف یہ دعائیں یاد کیجیے انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے دل میں عبادت کا بھی ذوق بڑھے گا ایمان کی سلامتی کی فکر بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ اللہ ایمان سلامت لے کر جائیں گے لے جاؤں گا میں ایمان سن لے شیطان الحمد للہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا امیر اہل سنت سے نسبت حاصل ہوئی امیر اہل سنت کے صدقے سرکار بغداد سے نسبت حاصل ہوئی اور سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں جائے گا ہمیں اپنی نسبت پر فخر ہے ہمیں اپنی نسبت پر فخر ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے اس مدنی ماحول پر استقامت دے تو لے جاؤ گا ایمان म... سن لے شیطان تیرا چلے نہ چلے تیرا رنماں ہے سار رہنما ہے اطار رہنما ہے میرے اردار رہنما ہے مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیں کم بولنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کی فکر نصیب ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد